از اللہ <الشَّيْتَان> شیطان نے کیا کیا ان دونوں کو بہکایا زلہ ہٹانا اپنی جگہ سے اور اسی سے ایک لفظ لکھنا ہے زلات اور بخارا کے مشائق کا اور سمرکند کے جو فکاہ تھے ان کا آپس میں اختلاف اس بات پر ہوا علات وسلام کے لیے زلات کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ ایک چیز ہے معصیت نافرمانی گنا گناہ میں معصیت میں نافرمانی میں قصد کو ارادے کو کسد کو دخل ہے ارادے کو دخل ہے جان بوجھ کر کرنے کو دخل ہے گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اپنے ارادے سے کیا جائے پتا کہ کہ اللہ کی نافرمانی ہے اس کے باوجود کر دیا جائے یہ تو ہے گنا اور ایک یہ ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جس جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی مقام کے مطابق نہیں ہوتی تو جتنے کام بھی اس کے مقام کے مطابق نہیں ہوتے شایان شان نہیں ہوتے اللہ تعالی اس پر تمبیر کرتا ہے کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا یہ کام تمہاری شایان نشان نہیں تھا دو چیزیں اور تیسری چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے ایسا کام کر دے جس کی ظاہری شکل گناہ سے ملتی جلتی ہے اور حقیقت میں وہ گناہ نہ ہو تو انبیاء بیا علیہ صلاحت سے ایسے جو کام ہو جاتے ہیں انہیں تعبیر کرتے ہیں زلات سے زے لام علیفرتے پر زلات کا مطلب یہ کہ کسی بھی نبی علیہ سلاۃ والسلام سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی بہت چیزیں ایسے ملیں گی حضرت آدم علیہ اللہ کا یہ معاملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جلدی میں اپنی قوم سے نکل جانا انہیں چھوڑ کے نور علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنا ہے اور پانچ مقامات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آئے ہیں ایک بدر کے قیدیوں کے متعلق دوسرا مقام وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو, دو مقامات اور مزید ایسی ہیں جن میں آپ نے منافقین کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مدینہ منورہ رہ جائیں اور غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے گئے باقی صحابہ رضی اللہ علیہ کے ساتھ تین مقامات ہوئے اور چوتھا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے منع کر لیا تھا حرام قرار دے دیا تھا اور پانچواں مقام ہے جہاں ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آئے تھے کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے احکامات سیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا ان پانچ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ آپ کی شان کے خلاف یہ ہیں زلات اور ایسے کام اگر دو قسمیں ہیں ان کی اگر ان کاموں سے امت کا تعلق ہو لوگوں کا تعلق ہو تو پھر تو وہی آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور اگر امت کا تعلق نہ ہو صرف اپنی ذات کا تعلق ہو تو پھر استغفار کے لیے حکم آ جاتا ہے کہ آپ معافی مانگ دیجیے بس یہ ہے زلات بخارا کے اور سمرکند کے فکہ کا اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ زلات کا جو لفظ ہے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے یا نہیں اور بخارا کے مشائق کہتے تھے کہ یہ لفظ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہاں پر اشاد فرما دیا ہے کہ فاض اللہ اور ان دونوں کو ہٹا دیا اور ان دونوں کو ہلا دیا اپنی جگہ سے اور سمرکند کے جو مشائف تھے وہ کہتے تھے یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کہو کہ ان سے وہ کام کرا دیا جو زیادہ بہتر نہیں تھا جو زیادہ اچھا نہیں تھا اور پھر اکبر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے مشائد کے مطابق لکھا ہے فتویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ذلات کا استعمال جائز ہے لفظ کا اور اس کو بہت حضرات نے جائز ہی لکھا ہے اس لیے فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹایا حضرت آدم علیہ السلۃ والسلام کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی تمام پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام گناہ سے محفوظ معصوم ہوتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے شبہ یہیں سے پڑتا ہے کہ اس آدم علیہ السلاۃ والسلام سے یہ کام ہوا نوح علیہ صلاۃ والسلام سے یہ کام ہوا فلاں سے فلاں سے فلاں سے اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو چیز عصمت کے معصومیت کے منافی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی جائے اور ان لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی آدمی کیچڑ میں چل پڑا اور پاؤں پھسل گیا بارش ہو گئی اور پاؤں پھسل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو گیا جیسے کیچڑ میں پاؤں پھسل گیا بارش ہوئی اور غیر ارادی طور پر پاؤں پھسل گیا تو جو غیر ارادی طور پر پاؤں پھسل گیا ہے اس پہ تو آپ کچھ حکم نہیں لگا سکتے اسی طرح ارادہ نہیں تھا اور جو چیزیں ان کی ذات کے متعلق ہیں اس کے استغفار کروا دیتے ہیں اور جو امت سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کو نازل کر دیتے ہیں تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ فخرج انہا اس سے ان دونوں کو ہٹایا اس سے یہ ہا کی زمیر جو ہے نا کس سے دونوں ترجمے ہوئے جنت سے ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس نے ان دونوں کو ہٹا دیا یعنی نکلوا دیا شیطان نے ان دونوں کو جنت سے اور ہا کا ترجمہ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ اس درخت کے وجہ سے فضل محمد شیطان شیطان نے ان دونوں کو ہٹا دیا انہا اس درخت کی وجہ سے فخرجا ہوا اور ان دونوں کو نکلوایا مما کانا تھی جس جگہ پر وہ تھے اگر یہ پہلا ترجمہ لے لیا جائے یہ دیکھیے ذرا غور سے اگر پہلا ترجمہ لے لیا جائے کہ ان دونوں کو ہٹایا شیطان نے جنت سے اور ان دونوں کو نکلوایا جنت سے تو پھر جنت کا تکرار دو مرتبہ سمجھ نہیں آتی اس لیے انہوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو ہٹایا انہا جنت سے فخرج ہوا انہیں نکلوایا مما کانا فی دونوں جس مقام پر تھے یعنی جو خدا کیا قرب کا ان کا مقام تھا اللہ کے اس قرب کے مقام سے ہٹا دیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہٹایا شیطان نے اس درخت کی وجہ سے فخر جما مما کانا فی اور ان دونوں کو اس جنت سے اس نے نکلوا دیا کوئی بھی ترجمہ سب نے لکھا ہے مفسرین دونوں طرف کہیں وہ کل ناحبی ہم نے کہا اترو بازم تم میں سے باز لبازن کچھ تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے ادب دشمن ہیں یا تو مراد یہ ہوئی کہ زمین میں پہنچ کے دشمنی چل پڑے گی لیکن اس طرف کم لوگ گئے ہیں اکثریت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ کل نا بھی تاز لبازن ادب ہم نے کہا کہ تم اور شیطان سب زمین پر چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے بلاکم اور تمہارے لیے فی الض زمین میں مستقر رن ہے یہ نہیں فرمایا کہ زمین تمہارا مقام ہے مستقر جیسے مسافر ہوتا ہے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ انہیں پہلے دن بتا دیا گیا تھا گویا کہ لوٹ کے پھر آنا ہے وہ متاون اور فائدہ اٹھانا ہے الاہین ان ایک خاص مدت تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد تم نے پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے گویا ضمنی طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ زمین میں مستقل نہیں رہنا مستقل قیام تو ہمارے ہی پاس